محمد بن کر دیر میں رول کرتا کہ کیا بات کرنی چاہیے ایک ساتھی نے بتایا جتنے تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں گراؤ مین کے ٹیبل ہیں اور ڈش ہے اس کے لیے بھی تو میں اعلان کرا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جانا چاہیے جو تمہارے پاس آٹھ آدمی رہ جائیں گے باقی ایسی کوتایاں ہوں چلائے ہوں تمہارے پاس فرد ہی چلا ہمارا تعداد زیادہ کرنے کے لیے نہیں چلا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے بہت لوگ میرے پاس ہیں یا مجھے کچھ سکونوں کی جمع کرنے کی ضرورت ہے یا انگریز روزی کے ذریعے یہ نمبر ہے اور یہ چیز ہے کوئی بہت چار آدمی آئے ہیں جو صحیح بات نہیں سیکھ لیں بہت سکتا کہ بات کیا دھیان کرنے کے لیے کوئی بات سننے آئی بیٹھنے کے لاتے پھر مزید ایک ساتھی گیا کرانے علاقے میں اتنے آدمی مر گئے فلاح علاقے پر کیوں نے قبضہ کر لیا اپنے علاقے پر ہماری احتیاط آ گیا یہ اور پر بوجھ آ جاتا سارا کرایہ کرایہ اپنے اپنے کا ہوتا سب کیا کرایہ اپنے ہاتھوں کا ایسا ماجدما کر لیتے ہیں جس کا بیجا نکلنا ہوتا ہے با یہ بات نہیں کر دو بار سدھار آئے تھے کہ ہمارے گھروں میں والدین نے کیبل وغیرہ لگا لیا تھا ان کا آپ کو اچھا دیکھا ہے اور آپ تو شاہیے آپ اپنا گھر لگا کریں جاتا ہوں جب ان کے بعد تو وہاں بلا ہے کہ ان کو خیر کریں تاکہ وہ ڈوبیں آپ ان سے کم سے لاتا ہوں تو شاید آپ کے, اب آب کے اسے ہوتے فرض کے کی میں نہ ہوتی خرچہ تو برداشت کریں بلکہ چلو مشکل ہے مصیبت ہے یہ باپ کو مسائل ہے تو ان کے ساتھ رہتے ہیں باقی جو والدین کی خدمت اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں جب ضرورت پڑے کریں ایسی کے بعد وہاں ہے کہ ان ان کو لازگی کرتے ہیں اور یہ فیصلے براہ کہہ رہے ہیں ان کی ضروری یہ اس کے حالات مداخبر ہوتا ہے ان کو جائز سمجھ رہے ہیں اور پھر ایسے ملوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو چیزوں کو جاگی جائز رکھنے کی کوشش سوچ رہے ہوں ان کو ایمان سلبھ ہوتا ہے وہ مولوی جو گداس ہو دلائل دے کر قرآن حدیث کو ثابت کرنے کی کوشش کرے یہ زندگی ہوتا ہے زندگی اور اس کا ایمان سلب ہوتا ہے اور اس نے بہت سخت مصیبت میں مبتلا گنجیک میں بہت سخت مصیبت میں مبتلا ہونا ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے آفر کے لحاظ سے جو انجام بلانا دینی کا ہوا ہے کہ آخر میں دست کر کر کر کے شامک بنائیں گے جی اور اس میں پیٹھی میں داخل ہو کر وہیں پر گر کر مرنا وہاں سے اس علاج کو اٹھایا جانا ایسی ضرورت بھائی یہ دنیا میں ہوئی ہمارے جی. ایک برفگار تھے ہاں نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کا سے سمان ہوئے تھے ان کے دادا کا دینی ہوئے تھے میرے ساتھ کلپ الگ تھا سارے علاوہ مجھے بتاتے رہتے تھے نے بتایا کہ زیادہ جو ہے وہ موت کے قریب ہو گیا ہے اور اس ایسا حال ہو گیا ہے کہ کیسی ہرکت کرتا ہے شراب تھی باقی چیزیں تھیں آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ باہر نکالنے کا نہیں ہے ہیں بند کیے ہوئے اور کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے جاتے ہی اس کو گلیاں شروع کرتا ہے ایسی مقدم گالیاں ٹرین سے نہیں ایک دنیا کی رسوائی ہے کیا پوری برادری کے سامنے علاقے کا بڑا خان بڑا پڑا لکھ آدمی بیٹھے بگیوں پر اور اس کو میں بند خان دکھا آخر میں تو باہر نکال لی ایسی حرکتیں کرتا وہ بند قبرے میں اس کی موت ہوئی کتنی ضلع رسوائی ہوگی گئی دن کرا دوں آتے نہ خبر ہے مودنس نے رحمت اللہ نے کہا کہ وبا والی ہے کاہول کی اور نکالو صدقہ خیرات نکالو تاکہ بچ جاؤ لوگوں نے کہا دوبند کو چلنے کی ضرورت پڑی ہوگی مودی صاحب نے کچھ چکر چلا دیے مودی صاحب کو ہو کے خلاف میں انہیں پاؤں ماری زمین پر انہوں نے کہا چلو سارا دوبند یاسود یاسود کا سارا خاندان بس کاہول وبائی جو بند میں جانے واقع خود بھی شہید ہوئے نام کی صحیح کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا جو مم. لے لو بج کے ہے بادشاہ وقت فارم شاہ تھا بادشاہ تھا اتنی اس تقیبت تھی کہ گھر گیا اس کے خاص کمرے میں آتے تھے وہ دوپہر میں آتے اس کے خاص کمرے میں کے بڑا پالن تھا اس بی بیوی آئی اور میں اس نے اس کو پتا نہیں چلا جو اور لیٹا وہ بھی لیٹ بادشاہ نے کہ بی, بی اور حضرت صاحب دونوں ایک سرپائی پر لیٹے بھی. اس نے کو ہی اپنے آدمی کے حوالے کیا کہ اس کو کشتی بٹھا کر, کر درمیان میں ڈبو کرا گیا میں کسی نے بڑھایا گیا درمیان ڈبو دیا وہ گھر والی کا کچھ بندوبست بند بند کرنے کا گھر والی میں اس کی بات پہ پہلے کہ آج یہی باقی ہو گیا میں جا کر کم نے لیٹ اور تھوڑی دیر کے بعد میری جان کھلی مجھے پتا نہیں کرے کہ اس میں اگر رسا کرے میں بات کرنے کون کو اندازہ سے میں نے قدر نہ ہاتھ کر دیا پتا تو تھا کہ خود بھی کامل آدمی تھا اور گروہ خلیفہ تھا وہ تو بہت آدمی لازمی ایک شدیدوں کے بھری ہوئی کیا کہتے ہیں اسے توڑا اور ایک تنوار لے چل دیا اور ایک کے سامنے پہنچے ان سے کہا کہ اگر میرے قدر نہ ہاتھ پر یہ سونا مجھے یاد دلا سکتا کہ یہ قبول فرمائیں اور نہیں ہو سکتا تو یہ تلوار ہے جس سے میرا کروڑ انہوں نے کا سونا سونے کا تھیلا اور تیرا سر اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی آپ کو سارا بغداد جب بگ انہوں نے کہہ دیا تو خاص خطیفہ تھا اس کو پتا تھا کہ دیکھو گپلو اور فقیر تھے تو سگاپ یادیوں کے لیے یاد ان؟ ہے انہیں بغداد میں کہنے لگے تو اس سے بگ پٹنے پر, پر, پر آرسک اور وہ سب بند کر دیا بغداد کی رنگ بخت کہا بہا وہ تو میں شروع سارا بغداد بہت وہ آیا داطا جیوں نے ہم لایا اور بغداد آدھا کباب ہوا کیونکہ دو لوگ بڑھ سکے دونوں بک اور خود بھی شہید ہو گئے اتنی بڑی ہے خود بہت بڑی شخصیت ہے اتنی بڑی شخصیت فریزین اطار رحمت اللہ علیہ مولان صلی اللہ علیہ کے ہفتہ کلی کہ مارفت کے خاص بریاضموں کو تھر کیا ہے اطار نے اور ہم اس کی ایک گلی میں پل جب رہے اتنی بڑی شخصیت ہے تو بھی صحیح ہے دا دا. کم عزم تو بتائے کم عظم تو بتائے مفر کے ساتھ روکنے کی فکر کرو نا بجائے کے دونوں ہوئے وہ سارے مرنے کے حالات ہوں تو بتائے بروکر مفر کے ساتھ روکنے کے حالات ہوں نا